الحمد للہ الحمد للہ وحدہ وسلّۃ وسلم اما اللہ نبی عباداء من فاؤز بلّمنشیۃم بسم الله دینی بھائیوں تقریباً چھ سو پچاس دنوں سے میں روز صبح ایک حدیث آپ لوگوں کے گوشت گزار کرتا ہوں اس کا مقصد جہاں ایک طرف دنیا بھر میں پھیلی ہوئی بدمنی کو دور کرنا ہے جہاں ایک طرف مسلقی منافرت کو دور کرنا ہے قرآن و سنت سے آپ کو واقف کرانا ہے وہیں اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میری ذاتی زندگی میں اور جو افراد بھی اس کو سنتے ہیں ان کی زندگی میں تقوا اور اللہ کا ڈر اللہ کی محبت اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان سے محبت ان سے محبت کرنے کا مطلب اور مقصد یہ سب کچھ حاصل ہو جائے ہم نے جس پرفتاً دور میں آنکھ کھولا ہے ہر طرف ایک سیلاب سا ہے ہر شخص اپنے اپنے مسلک کی ڈفلی بجا رہا ہے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہا ہے دوسرے کی سن کر اس کا جواب دینے کے بجائے اس کو گالی دے رہا ہے اب گالی گلوچ تو اسلام کے کسی بھی مسلک کا تر امتیاز تو ہو نہیں سکتا قانو سنت کی بنیاد نصیحت پر خیرخواہی پر رکھی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی محبت پر رکھی گئی ہے جنت کے حصول کی کوشش پر رکھی گئی ہے اور جہنم سے نجات کی کوشش پر رکھی گئی ہے اس دنیا میں ہر انسان اس کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن جائے اس مقصد سے اللہ تباک نے قوان مجید نازل فرمایا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست فرمائی اس زمین پر اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کی پرستش سے نکال کر جناتوں کی پرستش سے نکال کر تمام مخلوقات کی پرستش سے نکال کر لوگ اپنے آپ کو اللہ کی آباد کے لیے خاص کر لیں اپنے ہر عمل کو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرنے لگیں تاکہ ہر عمل عبادت بن جائے اور آخرت سنور جائے دنیا سنور جائے یہ مقصد ہے قرآن کے نزول کا اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تشریح و تفسیر ہے جس کو ہم سنتے ہیں انسانیت کی ہدایت اور سیاتِ مستقیم پر چلنے کے لیے ایک بندے مسلم کے سامنے صرف دو مستند حوالے اور راستے ہیں جن کا مقصود اور منزل ایک ہے ان میں سے ایک طریقہ قرآن حکیم کی آیات بیانات سے ملتا ہے جبکہ اس سے ہم آہنگ اور ہم رنگ ایک دوسرا جادہ شریعت ہے جسے ہم سنت یا حدیث کہتے ہیں اور جب تک انسان قرآن و سنت کے مطابق اپنے فقہی مباحث کو زندگی میں آگے بڑھاتا رہتا ہے اختلافات دور ہوتے رہتے ہیں اگر ہم نے آج قرآن و سنت کا دامن تھام لیا اور صحابہ کے منہج پر زندگی گزارا اور قران و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو روتے ہوئے پیدا ہوتی ہے، شکایت کرتے ہوئے جیتی ہے اور پچھتاتے ہوئے مر جاتی ہے۔ لیکن ایمان والا ایک ایسی مخلوق ہوتا ہے جو روتے ہوئے ضرور پیدا ہوتا ہے لیکن اپنی اور دوسروں کی شکایتیں دور کرتا ہوا جیتا ہے اور پچھتاتے ہوئے نہیں مرتا بلکہ اللہ کی جنت, اللہ کے دیدار کی امید اور اس کی کوششوں میں اپنی زندگی صرف کرتا رہتا ہے اس دنیا میں بھی لوگوں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنتا ہے اس دنیا کی خوبصورتی کے اس دنیا کی بھلائی کا لوگوں کی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بنتا ہے بلکہ آخرت میں جنت و کو حاصل کر کے اپنی زندگی کو بھی کامیاب و کامران کر لیتا ہے اگر ہم قرآن و سنت کو سنتے رہیں گے اسی طرح تو انشاءاللہ العزیز اللہ امکان ہے اس بات کا کہ ہمیں بہت سی جو غلط فہمیاں ہیں یا کم علمی کی بنیاد پر جو ہم لڑتے رہتے ہیں وہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی ہماری محبتوں میں اضافہ ہوگا اور حق غالب ہوگا اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے یہی مقصد ہے ورن سنت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا کل سے ارادہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے اس کی طاقت دے اور آپ لوگ جس دلجمائی سے 650 دنوں سے یہ احادیث سن رہے ہیں یہ بڑے جگر کا کام ہے اللہ مجھے بھی طاقت دے ہم سبھی کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین